الحمدال صلی اللہ بعد پچھلی مجلس میں باب ہم نے شروع کیا جو قیامت کے دن لوگوں کے حال سے متعلق اور اس میں امام البخاری اقیم اللہ نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کا ناویم یوم الناس لرب العالمی اس آیت میں قیامت کے دن بندوں کا اللہ کے لیے حساب کے اعتبار سے سعال کے اعتبار سے کھڑے ہونے کا ذکر ہے تو قیامت کے دن کی کیفیت کا یہاں بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے اور اس دن ہر انسان سے اس کا حساب لیا جائے گا کیسی زندگی اس نے گزاری کیا اعمال اس نے کیے دنیا میں انسان سہاروں کو تلاش کرتا ہے اور یہ سہارے اس کو بچاتے ہیں رشتہ دار دوست احباب حکومتی تعلقات مال اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ اسباب انسان کے پاس ہوتے ہیں جن سے وہ دنیا کی مصیبتوں کو اپنے سے دور کرتا ہے اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچاتا ہے لیکن قیامت کے دن انسان کے پاس اس طرح کے کوئی سہارے نہیں ہوں گے اس کے پاس اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو کوئی سہارا اس کے کام نہیں آئے گا لہذا ایک انسان کو آخرت کے اعتبار سے آخرت کے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کن چیزوں کے ذریعے آخرت میں کامیابی ملتی ہے قیامت کے حال کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت کی طرف امام البخاری نے اشارہ کیا ہے بِهم الاسباب کی قیامت کے دن ان سے سارے اسباب قطع ہو جائیں، قطع ہو جائیں فرماتے ہیں وقال ابن عباسن و تق الصباب قال السولہ کو پھر دنیا دنیا میں جتنے وسائل اسباب انسان کے پاس تھے تعلقات جتنے اس کے پاس تھے سب منقطع ہو جائیں گے امام القرطبی فرماتے ہیں وہ اسل سببی الحبلو یشد بشئی و سبب اس رسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز سے باندھی جائے اور پھر اس کو گھسی جائے جیسے ڈول اس کو رسی باندھتے ہیں اور اس ڈول کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے یا اسی طرح سے اور بھی کام ہوتے ہیں تو کسی مقصود اور مطلوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے اس ذریعے کو سبب کہتے ہیں خصوصاً رسی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مجھے گا کلاں جر رشی ان سب پھر ہر وہ چیز کسی چیز کو کھینچتی ہے اور سبب ذریعہ بنتی ہے اس کا اس کو سبب کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور تقتیم السباب سارے اسباب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے جتنے بھی وسائل ہیں جن کو انسان دنیا میں اپنی خیر کے لیے استعمال کرتا ہے شر سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے قرآن کریم میں یہ آئے تفصیل کے ساتھ اس کو اگر ہم دیکھیں صورت البقرہ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الدیندین اکتبا تقب کے دن جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بیزاری کا اعلان کریں گے بول دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے چلتے تھے جو مقتدا تھے لوگوں کے جن کو لوگ فالو کرتے تھے ایسے لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمارا ان پیروی کرنے والوں سے کوئی رشتہ نہ ہمارا ان کا کوئی لینا دینا نہیں یہ خود ہی ہمارے پیچھے چلے ہم نے تھوڑی کہا تھا پیچھے چلنے کے لیے تو کہا کہ اللدین لدین جب وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی دنیا میں وہ ان سے برات کا بیزاری کا اعلان کر دیں گے جنہوں نے ان کی ابتباع رداب اور عذاب سامنے دیکھ لیں وہ تقتر اسباب اور سارے, جائیں گے سارے وسائل ختم ہو جائیں گے بیکار ثابت ہوں ان سے منقطع ہو جائیں گے وقال لو ان لنا كما جب یہ دیکھیں گے پیروکار فالوورس تو کہیں گے کہ اگر واپس دنیا میں ہم کو لوٹا دیا جاتا تو ہم ان سے ویسے ہی برات کا اعلان کرتے بیزاری کا اظہار کرتے جیسے آج یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان کے پیچھے چل کے ہم گمراہ ہوئے اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہم ان کے ذمہ دار نہیں اگر ایسا واپس دنیا میں جانے کا موقع ہم کو ملتا ہم ان کے بارے میں کہتے کہ ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں يُرِيهِمْ يُرِيهِمُ ایسی اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے اعمال ان کی کردود انہیں حسرت بنا کے دکھائے گا اپنی اعمال اور ان کا انجام دیکھو تم نے کیا کیا ان کے پیچھے چلتے تھے دیکھو ان کا انجام دیکھو تمہارا انجام حسرت پیدا ہوگی کہ کاش ہم ایسا نہیں کرتے کاش کے ہم کچھ اور کرتے اما ہم بخار جین امن نام اور یاد سے کبھی نہیں نکلیں گے نہ یہ نہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے وہ بھی گمراہ لیڈر اور ان کے فالوور سب جہنم میں جائیں گے یہ ان سے کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ ان کے بارے میں کہیں گے کہ ہم نے ان کو فالو کیا لیکن اب موقع ملے تو ہم ان کا انکار کریں گے ہم ان کا ان کو فالو نہیں کریں گے لیکن وہ انجام کی دنیا میں پہنچ چکے ہوں گے اب واپس آنے کا موقع نہیں ہوگا اس برات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو قیامت کے دن کریں گے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دینے والے اپنی کو برے انجام سے بچا نہیں پائیں گے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال اللہ ان کو اکثر بنا کر ان پر پیش کرے گا لیکن وہ جہاں سے کبھی نکل نہیں پائیں گی کیونکہ کفر کی بنیاد پر انہوں نے پیر شرک میں ان کے پیچھے چلے उनके इंकार की वजह से इन्होंने भी इंकार किया उन्होंने इनको भरोसा दिला हम सही हमारे पीछे चलो कुछ नहीं होगा और ये भरम में उनके पीछे चले वहां जाके वो कहेंगे हम, हमने ऐसा थोड़ी ऐसा कहा तुमको भी तो अगत थी ना तुमको भी तो सोचना चाहिए था हमने बोल दिया तो मान ली ऐसा कैसे होता वो बरात का इजहार करते और ये पछताएंगे कि काश के, के हमको एक बार और दुनिया में भेजा जाता कि हम इनसे वैसे ही बरात का इजहार ابو العالی رحم اللہ فرماتے ہیں تبر الب جب جن کی پیروی کی گئی ہے سردار یہ کا اعلان کرے کہ قیامتی ادار قاد کے لیڈر گمراہ لیڈر جب قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے کہ کتنا بڑا عذاب ہے گمراہ کرنے کا فور وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا اور ہمارا ان سے کوئی لینے دینا نہیں وہ لوگوں, کا لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے اور یہ کئی مرتبہ اور کئی لوگوں کے اعتبار سے ہوگا رحم اللہ فرماتے ہیں ابتبر یہ جو لیڈر ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ سردار ہیں جو اپنے پاور کی بنیاد پر لوگوں پر دب دبدبا رکھتے ہوئے ان کو گمراہ کرتے ہیں ہم بور رہے ہیں تم کو ماننا پڑے گا اور اسی طرح سے لوگوں کے سردار تھے قوموں میں ان کی قیادت کرنے والے ان کی لیڈرشپ کرنے والے لیڈرز گمراہ لیڈر جو نے قوم کو غلط راستے پر ڈال دیا اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنی صلاحیت کے ذریعے سے صحیح کو غلط غلط کو صحیح کر دیا شر اور شرک کے راستے پر ان کو ڈال دیا گناہ میں ڈال دیا برے عقائد ان, دے دی، ان کو دے دیا. من الذین کہتے اتبار یہ کی پیروی کی گئی کتو یہ وہ لوگ ہیں جو سردار تھے غلط لیڈر دینی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اور فالو کرنے والے کون ان کے فالوورز جو ان کو چاہنے والے ان کے فین ان کے فالوور یا ان کے ماتحت لوگ جو مجبوری کی وجہ سے ان کے دباؤ کی وجہ سے دنیا میں فائدے کی وجہ سے ان کے ذاتی نقصان کی وجہ سے ان کے تابے تھے بہت بڑا نقصان نہیں تھا کہ جان کا نقصان ہو جائے پیسے کا نقصان ہو جائے گا غلط چیزیں ان کی مان کے چلتے تھے قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گے قیامت کے دن فرشتے بارات کا اعلان کریں گے ان سے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَوْمَ جَبِيعًا تُمَّ يَقُولُ أَهَا اِيَّاكُمْ قیامت کے دن جب ہم سب کو حشر میں جمع کریں گے پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے تو میاپور ملا قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو سارے لو کو جمع کر کے فرضوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تھے جو تمہاری عبادت کرتے تھے آحا کم کار یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے انت ولینا من کہیں گے اللہ تو پاک ہے ان کی بجائے تو ہمارا کارساز ہے ولی ہے ہماری دوستی اس ان سے نہیں تھی تو ہمارا کارساز بلکہ مدون جن اکثر ہوں بہ منور بلکہ یہ لوگ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے جنا کے بول رہا میں فرشتہ ہوں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں تم کو یہ کرنا پڑے گا کفریات شرکیات کرو تو تم کو میں تمہاری مدد کروں گا فرشتہ ایک دم نورانی بن کے آیا اور اس کی مان کے وہ سب کچھ غلط کام عملیات کے میدان میں بابا روک کرتے ہیں الٹا قرآن پڑھو ایسا کرو ایسا کرو ساری خرافات کرتے ہیں بلکہ یہ فرشتوں کی نہیں یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اکثر اور ان کی اکثریت کو ان کی بات مان لیتی ان پر ایمان لے آتی آج بھی دیکھیے جنات نکالنے والے عامل امریاد کرنے والے بابے کیا بولتے ہیں یہ جن ہزار سال پرانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے یہ بھی صحابی جن جو اس کے اندر آ گیا ہے کیسے معلوم پڑا اس نے بتایا میں فلا ہوں میں فلا ہوں مان لیتا ہوا جن نکالنے والا بھی تو پیشنٹ ہوتا ہے بڑا پیشنٹ ہوتا ہے بڑا مریض ہوتا ہے کیونکہ وہ جن اس کو ساری باتیں شیطان اس کو ساری باتیں بتاتا ہے اور یہ اس کی باتیں سن کر اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیتا ہے اور پبلک کو یہ بتاتا ہے تاکہ اس کا لوگوں کے اوپر اثر پڑے لوگ امپریس ہوں دیکھو میں نے کیسے جن کو نکالا تو کہا کہ بلکان الجن بلکہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے جنات کے بندے تھے اکتر ہوں بے محمن اور ان کی اکثریت جنات کی باتوں پر ایمان لاتی تھی انہیں پر یقین کرتی تھی ان کی باتوں پر اس وجہ صبا میں اللہ نے کہا ہے تو قیامت کے دن فرشتے خود برات کا اعلان کریں گے ہم نے کبھی ان کو بولے نہیں ہماری عبادت کرو بلکہ یہ تو ہماری بھی نہیں جنات کی عبادت کرتے تھے جن کو فرشتہ سمجھتے تھے اسی طرح سے شیطان برات کا اعلان کرے گا ساری دنیا کو بھڑکانے والا بھٹکانے والا قیامت کے کی دن کیا کہے گا اللہ تعالیٰ شیطان جب اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے گا شیطان کہے گا ان اللہ وعدكم وعد الحق اس کی پیروی کرنے والے اس کی ماننے والے ان سے شیطان کیا کہے گا ان اللہ, وعدكم وعد الحق اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا باخلب تو میں نے وعدہ خلافی کر دی میں پلٹ گیا اللہ کا وعدہ سچا تھا میرا وعدہ سچا نہیں تھا میں نے وعدہ کیا لیکن میں نے وعدہ خلافی بھی کی باف لب تو سلطان لیکن میرا تم پہ کوئی زور زبردستی تھوڑی نہ تھی میرا تم پر کوئی بس تھوڑی چلتا تھا کہ ہاتھ پکڑ کے شراب پلا دی گھسیٹ کے لے گیا گناہ کے راستے پر ایسا تھوڑی زور میرا تھا تمہارے وَمَا كَانَ مِن سُلطانِ إِلَّا أَن دعوتكُمْ بس اتنا میرا زور تھا میں نے دعوت دی تم نے دعوت قبول کر لی میں نے گناہ کی بات تمہارے دل میں ڈالی تم نے اس کے مطابق کیا میں نے تم کو گناہ کی طرف بلایا تم آگے آپ مجھے بلا مت کا ہو مجھے ملامت مت کرو برا خیتان کا اب مت بولو اپنے آپ کو بولو میں نے زبردستی تھوڑی گناہ کروایا میں نے گناہ کو پیش کیا اور تم نے قبول کر لیا اپنے اختیار سے تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میری زبردستی سے نہیں کیا ہے تم نے اپنی چوائس سے کیا ہے انسان اپنی چوائس کا ذمہ دار ہوتا ہے خیتان جبرن کچھ نہیں کراتا انسان سے کہ ہاتھ پکڑ کے شراب کا جام لے گیا منہ تک نہیں حرام لوگ لے گیا منہ تک نہیں آدمی اپنے ارادے سے وہ کرتا ہے قیامت کے دن شیتان برات کا اعلان کر دے گا میں تھوڑی زبردستی کیا تمہارے اوپر اللہ نے بھی بلایا تھا نا تم کو حق کے راستے پر میں نے گمراہے کے راستے پر بلایا اللہ کی کیوں نہیں مانے میری کیوں مانے تم خود آئے نا چل کے تم آئے تم ذمہ دار ہو میں تو غلط تھا ہی تھا میں نے غلط راستے پہ اللہ کی بات نہیں مانے میری کیوں مانے وہ برات کا اعلان کر دے گا پلا تلوم ان کو مسریخ کو مسریخی نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے کام آ سکتے ہو نہ تم مجھے بچا سکتے ہو میں پکاروں مدد کے لیے تو تم میرا کچھ نہیں بنا سکتے تم مدد کے لیے پکارو تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تم میں سے اور میں کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے ان کپر تم اما اشرف تمو نبل میں صاف انکار کر دے رہا ہوں میں صاف انکار کر رہا ہوں کہ تم نے جو میرے ساتھ شر... مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا میں اس کو نہیں مانتا ان اکسپتبل. میں اس کا انکار کر رہا ہوں اندلیم یقین ظالموں کے لیے دردناک تھا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریف کیا میں نہیں مانتا تم نے صحیح نہیں کیامت کے دن وہ ان کو چر دے گا شیطان کے پیروکار ان کے کام نہیں آئے گا اور اپنی صفائی دے دے گا میں تو بس بلایا تم آئے کیوں آئے اور آپ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تم میری کر سکتے مجھ کو جانوں سے بچا سکتے نہیں میں بھی نہیں بچا سکتا میں نے پکارا تم آ گئے اور جو کچھ تم نے کیا میرے حساب سے وہ غلط ہے میرے حساب سے وہ غلط ہے. تم نے مجھ کو شریک کیا نا اللہ کے ساتھ صحیح نہیں کہ تم نے وسوسہ سسائسی نے ڈالا لیکن وہ اس وقت میں برات کا اعلان کر دے گا یہ تمہارا کام صحیح نہیں تھا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو زندگی بھر شیطان کی مانتے رہے اور پھر قیامت کے دن یہ سارا اللہ شیطان کی وجہ سے ہوا شیطان نے نہیں میں نے بھڑکایا تھا تمہارے پاس اختیار تھا نا ماننا نہیں ماننا اور تم کو اللہ نے بھی بولا تھا اللہ کا بھی حکم تھا میں نے بھی حکم تم کو حکم دیا تھا تم نے اللہ کا حکم نہیں مان کر میرا حکم مانا تم نے اپنی اختیار سے یہ کیا ذمہ دار تم ہو مجھے اب ذمہ دار تم نہیں بنا سکتے تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ کی مانگ میری کیوں مانے مجھے شریک کیا تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کا مقام مجھ کو دیا تم نے کہ میری فرما بردار بن گئے میرے حساب سے یہ غلط ہے تم نے غلط کیا میں صاف انکار کر رہا ہوں اس چیز کا جو تم کرتے رہے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرنا تمہارا کام صحیح نہیں تھا وہی وہ ان کو ڈینائی کر دے گا قیامت کے دن بتائیے کیا حال ہوگا آدمی کا رسوا سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ہے اسی طرح سے اولیاء برات کا اعلان کریں گے جن اولیاء کی قبروں پر جا کر آدمی انہیں آج چڑھاوے چڑھا رہا ہے ان کو دعائیں کر رہا ہے ان کی نظر نیاز کر رہا ہے قیامت کے دن وہ بھی بارات کا اعلان کر دیں گے جو اللہ قسوا کسی اور کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے وَهُمْ عَن غافلون بلکہ وہ تو ان کی دعا سے سرے سے غافل وَإِذَا النَّاسُ لَهُمْ اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ پکارے جانے والے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے وہ کان ہو اور ان کی عبادت کا صاف انکار کرتے ہیں ہم کب بولے تھے تم کو ہماری عبادت کرو ہمیں خبروں پہ آ کے وہ جو ہم کو بولے تھے ہم نہیں کیونکہ یہ ہے ایسا بابا ہم تو آپ ہی کے لیے کیے نہیں میں بولا تھا ایسا کتاب میں لکھا تھا ایسا میں نے میں نے اپنے خطبوں میں بولا تھا ایسا نہیں اپنے دل سے کچھ بھی کر کے میرے اوپر تمہیں داری ڈالتے ہو میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں اولیاء صالحین شہداء جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے وہ خود اپنی زندگی میں شرک سے بچتے تھے باد والے ان کی بات کرنے لگ گئے وہ صاف بارات کا اعلان کریں گے ہمارا تم سے کوئی تم قریبی بتاؤ تم میرے نہیں تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ان کے دشمن بن جائے ہم تمہارے دوست نہیں ایسا کام کرنے والوں کے ہم دوست نہیں شرک کرنے والوں کے ہم دوست نہیں ان کے دشمن بن جائے ان سے بارات کا اعلان کریں گے اس صورت الاحقاف میں اللہ نے کہا بلکہ سارے رشتے دار ماں باپ بھائی بہن سارے رشتے بیکار ہو جائیں گے منفات کے اعتبار سے رشتے داری بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے عربوں میں تو خاص طور سے رشتہ بہت قیمتی چیز ہوا کرتا تھا ابو طالب رشتے کی بنیاد پر مدد کرتے تھے دین کی بنیاد پر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف اٹھانے میں بھی شریک تھے رشتے کی بنیاد پر عرب میں رشتہ بہت اہم چیز مانا جاتا تھا آج کی دنیا میں رشتے داری آدمی نبھانے کے لیے حرام کاری بھی کرتا ہے سب درگاہ پہ جا जाता بھی جاتا ہے تعلقات خراب ہوں گے گیارہویں کی دعوت میں بھی چلا جاتا ہے کنڈے میں بھی چلا جاتا ہے جھنڈوں میں بھی چلا جاتا ہے تعلقات خراب نہیں ہونا چاہیے اپنے تعلقات کا خاص خیال کرتا ہے اللہ فرماتا ہے فلیدان جیسے ہی سورخون کا جائے گا فلا بین اس دن وہ اپنی حیثیت کھو دیں گے اگرچہ چاہے آدمی کا رشتہ باقی رہے گا باپ باقی رہے گا کسی اور نسبت نہیں کرے گا لیکن کچھ کام کا نہیں ہوگا وہ میں نبی کا بیٹا ہوں مجھے جنت میں ڈالیے تیرے عمل کی بنیاد پر تو جائے گا بیٹا ہونے کی بنیاد پر نہیں میں رشتے دار ہوں فلاں کا ہمارے فلاں جو ہے چچا ہمارے والد صاحب ولی اللہ سے ہاں کیا تھا فلا ان سارے رشتے منفاعت کے اعتبار سے بیکار ثابت ہو جائیں کچھ فائدہ نہیں رشتہ داری کا کوئی کسی کے کام نہیں آ پائے گا نہ اوپر کے اعتبار سے نہ نیچے کے اعتبار سے نہ برابری کے اعتبار سے ماں باپ بھی کام نہیں آ رہے اولاد بھی کام نہیں آ رہی بیوی بھائی بہن کوئی کام نہیں آئے گا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس سارے رشتے قیامت کے دن انسان کے لیے بیکار ثابت ہو نجات کے اعتبار سے اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہے تو امید ہے ایمان نہیں ہے اس کے لیے کوئی سفارش کوئی رشتہ کچھ کام نہیں آئے گا اور ایمان ہے تب بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی کچھ نہیں چلے گی منظر لتیج تو اللہ بہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے میں تھا کہ سفارش ہوگی ہمارا رشتہ ہے بابا کچھ ہے یا ہمارے ہماری سفارش کریں گے ہی، بچا کی، نکال کی، لے کے ہی جائیں گے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں فیصلہ اللہ کی طرف سے. کس کی سفارش کی جائے کس کو اجازت میری سفارش کرنی تو یہ آیات ہم کو بتاتی ہے تیامت کا دن بڑا दिन ہے دنیا میں آدمی اپنی غلط زندگی کے ساتھ کچھ امیدیں قائم کر لیتا ہے بڑی شخصیات سے اور چھوٹے موٹے کام کر کے جو ایزی ایزی کام ہوتے ہیں بڑے بڑے کام چھوڑ کے کچھ آسان کام کر لیتا ہے شراب سے نہیں بچے گا جوئے سے نہیں بچے گا اور حرام کاریوں سے نہیں بچے گا لیکن درگاہ پہ جا کر ہزاروں روپے کی چادر چڑھا دے گا یہاں وہاں کچھ اس طرح کی چیزیں کر دے گا یہ سوچ کے بابا خوش ہوں گے قیامت کے دن کام آئیں گے آسان کام کرتا ہے پیسہ بہت ہے اس کے پاس عام طور سے آپ دیکھیے جا کھیلنے والے ریس کے گھوڑے دوڑانے والے اس طرح کے جتنے بھی لوگ منتری سنتری جتنے بھی ہوں گے پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے یہ درگاہ کا کام بھی چھوٹا ہے اس کا بڑا بناؤ دراز علیشان بناؤ دراز اے سی لگاؤ اس کے اندر جھومر لگا اس کے اندر یہ سب بدل دو ادھر کی چیزیں یہاں فرش بناؤ یہاں پہ ٹائلس لگاؤ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ آسان ہے اپنے کو بدلنا مشکل ہے اور پھر اس کی بنیاد پر امیدیں قائم کرتا ہے کہ بابا میرے کام آئیں گے دیامت کے دن نہیں آتے وہ نہیں آتے ایسے آسان آسان کام کر کے آدمی چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے تو اس کے لیے آپ بتایا گیا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے تو اپنے آپ کو اچھا بنا تو سے تیرے بارے میں پوچھا جائے تیرے ایمان و عمل کے اعتبار سے. اس اسی لیے آپ دیکھیے حدیث بھی گزری آپ نے کیا فرمایا اعملو عمل کرو عمل کرتے رہو امید کی بنیاد پر عمل چھوڑو مت نبی صلی اللہ علیہ سے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے محض امید کی بنیاد پر بے عمل مت ہو جاؤ کیونکہ بے عملی گناہ کا دروازہ بڑھاتے بڑھاتے کپر تک لے جاتی ہے بے عملی کوئی آسان چیز نہیں چھوٹی چیز نہیں بعض اوقات بھی لی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم يوم يقوم الناس لرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی دن رب العالمین کی لوگ کھڑے ہوں گے منتظر فیصلے کے لیے پیشی ہوگی ان کی اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوگا اپنے پسینے میں غرق ڈوبا ہوا کھڑا ہوگا کہاں تک, تک آدھے کان تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں اتنا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا کہ کان تک وہ ڈوبا ہوا ہوگا اس حدیث کو امام الباری نے روایت کی حدیث نمبر چھ ہزار پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کی ایک اور حدیث سے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يوم الناس یومین حد کا یغب اہدیف آدمی بالکل غائب ہو جائے گا مسلم حدیث موجود ہے ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں تدن اور ہر آدمی کا پسینہ اس کے گناؤ کے اعتبار سے ہوگا اس کے حال کے اعتبار سے ہوگا تدنس یوم القیامت من القلب. قیامت کے دن سورج قریب ہو جائے گا بندوں سے مخلوق سے حتیٰ تکون امن ہوم کم اقدار میل اتنا قریب آ جائے گا کہ ایک میل قریب آ جائے گا قطر اعمال اور لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے وامن ہوم میون علاقابی کوئی ہوگا جو اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا إِلَى <رُبَّجَي> کوئی ہوگا جو اپنے گٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا إِلَى <حَقُوَي> ان میں سے کوئی ہوگا جو اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا <الْجامن> اور بعض ایسے ہوں گے کہ پسینہ گویا ان کے لیے لگام کی طرح بنا ہوا ہوگا یہاں تک ڈوبے میں پسینے کی لگام ان کو لگی ہوئی گویا کیا. جس کے جیسے گناہ ہوں گے جس نے جیسی زندگی میں جیسے وہ غرب تھا پسینے میں ویسے غرب ہوگا جتنا گناہوں سے وہ بری تھا دور تھا بچا ہوا تھا بچ بچا کے جیتا تھا پسینے سے بھی وہ بچا ہوا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا ابن حجرحم اللہ پر مافی یہ قیامت کا معاملہ ہے آدمی کہتا ہے نا پانی تو سب کا برابر رہتا ایک, ایک سپیس میں اور ایک لیول پر ہوتا ہے دنیا کا قانون قیامت کا نہیں قیامت کا سارا معاملہ الگ ہے کیا پانی بہاد ہو گے تو پانی ایک سرفیس پر رہتا ہے ایک لیول قائم رکھتا ہے پانی وہ قیامت کے دن کے لیے نہیں کوئی تھوڑا کوئی زیادہ کوئی کیسا ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پسینے میں غلط ہوگا ابن حضر نے خاص طور سے اس کو ذکر کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث معلوم ہوتا ہے کہ پسینے میں جو غرق ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوں یہ گناہوں کے اعتبار سے, سے سزا کی شروعات ایک اور حدیث ہے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث نمبر 6532 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویل حَتَّى يَبْلُغَ حت کہ قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ نکلے گا گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے سورت کی قریب ہونے کی وجہ سے حتى في الارض پسینہ بہ گئے ستر گز تک دور جائے گا پسینہ اتنا پسینہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا ویول حَتَّى يَبْلُغَ حت اور یہاں تک کہ پسینہ ان کے لیے ایک لگام کی طرح ہوگا کاموں کاموں تک ہوگا لیکن قیامت کے دن قیامت کا جو دن ہے یہ دن ایمان والوں پر آسان ہوگا کفار پر بھاری ہوگا لیکن وہ ایمان والے جن کا ایمان کامل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم یومت قیامت کا دن ایمان والوں پر کیسا ہوگا ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بس اتنا وقت ان کے لیے محسوس ہوگا ٹائم ریلیونٹ ہوتا ہے دنیا میں بھی کوئی کہتا کہ دن گزر رہا ہی نہیں اور کوئی کہتا کہ دن ایسا نکل گیا کہ معلوم ہی نہیں پڑا ٹائم جو ہے انسان کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے کسی کا وقت جلدی گزرتا ہے کسی کا سلو گزرتا ہے تو قیامت کے دن بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایمان والوں کے لیے ایک اور روایت یہ حاکم کی روایت ہے مرپور روایت ہے ابو رضی اللہ عنہ سے دوسری ایک موقف روایت ہے اس میں اہل ایمان پر قیامت کا دن ایسے آسان اور ہلکا ہوگا جیسے ظہر اور آسر کا وقت ہوتا ہے بس اس کے درمیان کا وقت جتنا ہوتا ہے زور سے آثر اتنا آسانی کے ساتھ گزر جائے گا ایمان والوں کے لیے یہ بھی حاکم رواج تو یہ دن, بڑا مشکل دن ہوگا ہرگز بھی آسان نہیں ہوگا تیامت کے دن کی سختی کفار کے لیے ہوگی جو آج کے دن کا انکار کرتے تھے آج ان کی مصیبت بہت بڑی بھی ہوگی آج بڑی مشکل میں ہوگی ہوگی اسی طرح سے اللہ نے فرمایا الملک یوم آج حق کے مطابق بادشاہ صرف اور صرف رحمان کے لیے ہوگی سارے بادشاہ ختم آج ایک بادشاہ ہوگا جو حق کے مطابق فیصلہ کرے گا اور حقیقی بادشاہ اسی کے لیے اس ہوگی اور اس کا اظہار سب کے سامنے ہوگا یو من کا پھر نا اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل دن ہوگا یہ میں اللہ نے کہا ہے عبد عاص رضی اللہ تعالی الما کہ اس دن سختی بہت بڑھ جائے گی دن یہاں تک کہ کافر کو اس کے پسینے سے لگا پسینے نے لگام لگا رکھی ہوگی فقیل المؤمنون لوگوں نے پوچھا ایمان والے کہاں ہوں گے قال کالا کراسی من سونے کی کرسیوں پر ہوں گے علیہم اور ان پر سایہ بادل سایہ کیے ہوگا ایمان والوں کے لیے عیامت کے دن راحت ہوگی امام مجاہد کی تفصیل میں یہ بات موجود ہے اور امن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ایک اور روایت ہے جسے امام عبداللہ مبارک نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے سلمان الفارسی رضی اللہ فرماتے ہیں سورج قریب ہو کر جیسے تیر جسے جس چلاتے ہیں قوس اس کے ایک یا دوس اتنا قریب آ جائے گا حر عش سنین اور دس سال کی گرمی میں محسوس ہوگی ولے سے اور کسی پر کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے سایہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ولا تو اور اس دن مومن مرد یا عورت کی شرگا چھپانے کی جگہ دیکھی دیکھ نہیں جائے گی مؤمناً اور اس دن کی حرارت اور گرمی مومن اور مومنا کو محسوس نہیں ہوا القفار یہ لیکن جہاں تک کہ کفار دوسرے دین کے ماننے والے ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ اس گرمی گویا تو انہیں پکا دے ان نماز ان کے پیٹ میں سے اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے کپڑا نہیں ہوگا تقربا کا مطلب ہوتا ہے خرقہ بھی نہیں ہوگا کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس روایت کو ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے اور ابن حجر فرماتے ہیں قال القرطی المرادی ماں یہاں جو ممنی کا حال بیان کیا گیا کہ ان کے لیے چھپانے کا انتظام اللہ کرے گا ان کو حرارت محسوس نہیں ہوگی ان کے لیے سایہ ہوگا یہ لوگ تک پر ہوں گے کون جن کا ایمان کامل ہو ان کے لیے قیامت کا دن بڑا ہلکا ہوگا اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے اپنے عقیدے کو صاف ستھرا کرنا چاہیے شرکیات سے کفریات سے شکو کو شبہات سے انکار سے اپنے عقیدے کو بچانا چاہیے اللہ کی معرفت دین کی معرفت قرآن سنت کی معرفت رسول کی معرفت اللہ کے حقوق کی معرفت آدمی کو چاہیے اور دل میں اقرار ہو یقین ہو، انکار نہیں. اگر یق... کامل ایمان ہوگا قیامت کا دن اس کے لیے ہلکا ثابت ہوگا ابن حجر کہتے ہیں کال شیخ ابو محمد ابن ابی اب جمرہ ظاہر الحدیث تعمیم الناصب ظاہر حدیث سے معلوم تھا کہ قیامت کے دن اشارہ فصیلے کا معاملہ سب کے ساتھ ہوگا کہتے ہیں ولا کل دنت الاحادیث الاخرى علی انه مخصوص بالبعض لیکن دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوگا اگرچہ اکثر کے ساتھ ہوگا لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے ہوگا و یستثنا الانبیاء والشهداء ومن شاء الله اس تکلیف سے قیامت کی تکلیف سے پسینہ اور اس طرح کی جو بھی تکلیف ہوگی اس سے انبیاء شہداء اور اس کے علاوہ جس کو اللہ چاہے اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے گا فِي الْكُفَارِ أَصْحَابُ مَن پسینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ تکلیف میں کفار ہوں گے کبیرہ گناہوں میں پڑے رہنے والے پھر اس کے بعد دوسرے ہوں گے کہ یہ جو پسینے کی حدیث ہے اس سے انبیاء اور صالحین بری ہوں گے بچے ہوئے ہوں گے یہ گناہ گاروں کے لیے جس درجے کا گنا ہو اس درجے کی مصیبت اس پر ہوگی پت الباری کی حجل بات کہی ہے باب نمبر اڑتالیس باب الساس یوم القیام قیامت کے دن کا بیان بدلہ ظلم کا بدلہ دلایا قصاص امام الباری کہتے ہیں وہی الحاق کا لے کل گمو قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے الحاق کا حقوق دلائے گا اور بندوں کو ان کی نیکیوں کا کباب ادا کرے گا اور بڑے بڑے واقعات اس میں ہوں گے الحق والحاقہ واحد الحق اور الحاقہ ایک ہی ہے مانا اس کا ایک ہی ہے والقارع ریا والساقہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے وہ غبن جنت ہی آہل النار تغاون یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے یوم تغاون غبن کہتے ہیں کسی کا کسی کی چیز لے جانا تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کا جو حصہ جنت کا تھا اگر نیک بن کے آتے تو جنت میں جاتے وہ جنتیوں کو دے دیا جائے گا کیونکہ وہ اب نہیں آئے جنت میں تو ان کی حصے کی چیزیں بھی جنتیوں کو مل جائیں گے تو ان کا سارا ان کو مل جائے گا ان کو ملنا چاہیے تھا لیکن کھو دیا انہوں نے تو جنتوں کو مل جائے گا ابن حجر کہتے ہیں قرو الیہ سمیت بیداری کو القارع کیوں کہا گیا کہ دلوں کو دھڑکا دے گی دلوں پر ایسی دستک ہوگی کہ جس سے دل پریشان ہو جائیں گے قیامت کے دل کے معاملات کو دیکھ کر دل دہل جائیں گے اسی طرح سے کہتے ہیں الغاشیہ سمیہ بدال قیامت کے ناموں سے غاشیہ ہیں کیوں؟ اس کہ سب پر چھا جائے گی غص کا مطلب ہوتا ہے دینا وہ سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا قیامت کا دن اس سے کچھ لوگ بچے ایسا نہیں ہوگا اور جو بھی اس دن میں احوال جو بھی فساد اور جو بھی اس طرح کا دنیا کا حال بگڑے گا سارے لوگوں کے لیے وہ ہوگا کسی ایک ملک میں واقع نہیں ہوگا اسی طرح سے الصافہ یہ بھی قیامت کا نام ہے امام البغوی کہتے ہیں یعنی صیحۃ القیام الصافہ کا مطلب ہے قیامت کی چنگھار کہتے ہیں سمیت بذلک الانھا تصق الاسماع ای تبالغ بالاسماع حتى تكاد تصمها تصمها قیامت کو الصافہ کیوں کہا گیا چنگھاڑ ہے چیخ ہوگی یہاں تک کہ کانوں کے اندر تک چلی جائے گی اور گویا کے کانوں کو بہرا کر دے گی اتنی پاور فل ہوگی ہو، آواز اسی لیے اس کو سا سا کہا گیا کہتے ہیں، التغابن، قرآن میں اللہ نے فرمایا، بنا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ فوت الحف اپنا حو دینا اپنا حصہ کھو دینا جیسے آدمی فریج میں کچھ رکھا ہوا ہے ایک کا حصہ تینوں کا حصہ رکھا ہوا تھا اب ایک آیا دونوں کا حصہ کھا گیا تو ان کا حصہ یہ کھا گیا انہوں نے اپنا حصہ کھو دیا یہ غم ہے تو کہتے ہیں کہ المراد بل مقبول وہ ہے جو جنت پہ اپنے مقام، اپنا دھر اور جنت میں ملنے والے اہل سب اس سے چھین لیے گئے کھو دیا اس نے وہ اپرچونٹی وہ موقع کھو دیا جنت میں جانے کا مئی دن غب نکا پھر المان اس دن ایک کافر کا غبن ظاہر ہوگا ایمان کھونے کی وجہ سے ایمان کے انعام کو کھو دے گا وہ غبن خل ممنینی تفصیل ہی بال اور مؤمن کے لیے بھی بعض مومنین کے لیے بھی وہ غبن کا دن ہوگا کھونے کا دن ہوگا کیوں اس لیے کہ نیکیوں کے اعتبار سے بھلائیوں کو انہوں نے کھویا تھا انہیں افسوس ہوگا کہ کا ہم یہ کرتے ہیں کے گناہ نہیں کرتے تو ایمان والے بھی بعض ایمان والے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی اپنے مقام کو کھو دیں گے جنم سے بعض جہنم میں چلے جائیں گے بعض اونچے مقام سے رہ جائیں گے امام البغوی نے اس کو ذکر کیا ہے تو یہ قیامت کے ناموں میں سے کہ اس دن حقدار کو حق دلایا جائے گا اس دن بہت سے لوگ اس انعام کو کھو دیں گے جو ان کے لیے موجود تھا اگر نیک عمل کرتے ایمان لاتے نیک عمل کرتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پر پل یاحل منہا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو آج ہی اس سے معاف کرا لے پل تخلہ آج ہی اس سے وہ گناہ وہ جرم وہ ظلم جو کیا تھا معاف کرا لے اس سے معاملات درست کرا لے اپنے آپ کو اس گرفت سے آزاد کرا لے انارون والا دن ہم اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن دینار اور درہم نہیں ہوں گے آج کسی کا دینار لے لیا کسی کا درہم ہڑپ لیا لیا ہے تو دے, دے اور ختم کر کر اس کا حق اپنے اوپر سے کر دے یا معافی مانگ لے اس کے حق کو اپنے سے ہٹا دے اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا من قبل خدا عقی من حسناتی ہی اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے کہ اس کی نیکیوں میں سے لے کر اس کے بھائی کو اس کا حق دیا جائے اگر اس کے پاس اپنے نہیں ہوگی تو پھر اس کے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اس کے اس پر ڈالے جائیں گے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا منکن کسی کا ظلم ہو اپنے بھائی پر اس کی عزت کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں ظلم صرف پیسوں میں نہیں ہوتا ہے جاگیر اور جائیداد میں نہیں ہوتا ہے ظلم عزت کے باب میں بھی ہوتا ہے جان مال عزت کے معاملے میں ہوتا ہے کسی کو جسمانی اذیت دی کسی کا مال اس کی ملکیت چھینی ضائع کیا یا کسی کی عزت خراب کی اس پر تہمت لگا دی اس کے بارے میں سماج میں غلط باتیں پھیلا دی تو کسی کی عزت یا کسی اور چیز کے بارے میں کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو مسلمان پر ظلم کیا ہو پلیحلیہ ہو آج ہی اس معاملے کو کسی طرح سے ختم کروا لے اپنے آپ کو اس سے نجات دلاتے ہیں معافی مانگ کر بدلہ چکا کر قبل اللہ پونا دینار درہم اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس میں دینار اور درہم کا معاملہ نہیں ہو. ان کا نلخمین قدر مقلیمت اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی جتنا ظلم اس نے کیا تھا اتنے ظلم کے اعتبار سے اس کی نیکیاں لے کر دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں رہی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اس کو بھی امام گفار نے روایت کیا ایک اور روایت حضرت کے پاس کے کے بارے میں پہنچی کہ ان کے پاس ایک ہے نے ایک کوٹ خریدا اور سفر کا سامان باندھ کے میں ان تک سفر میں روانہ ہوں گیا تم مسجد تو پھر ایک مہینے کا سفر مسافت طے کر کے میں تک پہنچا حتیٰ قدیم تو شام یہاں تک کہ میں شام پہنچا مدینے سے شام تک سفر کیا ایک حدیث کے لیے پہنچا تو صحابی عبد اللہ امن انیس سے آپ بھیجا ان کے گھر کے جاوید دروازے پر کھڑا ہے آپ کا منتظر ہے رسول فقاللہ جس کو بھیجا تھا ان سے اس نے بتایا واپس آ کر اس آدمی نے پوچھا جاب عبداللہ میں نے کہا ہاں فقارا جب آئی عبداللہ ابن انہیں اس باہر آئے خود تشریف لائے اور ان سے معنقا کیا گلے ملے قلت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم آپ نے مظالم کے باب میں ظلم کے بارے میں ایک حدیث سنی ہے جو میں نے نہیں سنی جو میں نے نہیں سنی ہو گیا خشی تو ان اموت او تموت مجھے ڈر ہے کہیں میں نہ مر جاؤں یا آپ کی وفاق نہ ہو جائے کال نبی صلی اللہ علیہ اللہ اعباد کہتے کہ میں حدیث بیان کی کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالی بندوں کو یا لوگوں کو حس کے میدان میں جمع کرے گا بے لباس بے بےختنا بہما اس حال میں وہ تما بہما کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بہما کیا ہے قال علئی سنا شی ایسے حال میں کہ ان کے پاس کوئی, کوئی سادو سامان نہیں ہوگا بے لباس بے ختنہ کیے ہوئے اور کوئی ملکیت ان کے پاس نہیں ہوگی سو دن یس نا بیٹھو آپ سب قال کال کما یس من کرو اللہ تعالیٰ ایسی آواز سے ندا لگائے گا کہ دور والا بھی وہ ایسی سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک انا الدیان میں بادشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں لا ينبغی لآدم من اہل الجنة يدخل الجنة واحد من اہل النار يطلقهم ابی مظلمتی کوئی جنتی جنت میں جا نہیں سکتا ہے جب تک کہ جہنمی کوئی اپنا حق اس سے وصول نہ کر لے نہیں سکتا میں ہے یا رسول اللہ لوگوں نے کہا اللہ کے کی رسول کیسے اپنا حق وہاں کیسے وصول کرے گا پیسہ کھایا کسی کا کپڑا لیا کسی کی زمین لی وہ تو ہے نہیں وہاں پہ اپنا لے وصول کرے کیسے آپ نے فرمایا کہا کہ وہ ان نمان نہ ایسے حال میں جائیں گے کہ ہمارے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے برہنا ہوں گے اور بے سرو سامان ہوں گے قالب الحسنات کی وہ سیاج یہ کیسے ہوگا نیکی اور گناہ سے جنتی نیوی اگر ظلم کیا ہوگا تو بدلہ ملے گا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو ایک آدمی جہنمی ہے اس پر بھی ظلم کیا ہے دنیا میں حقدار کا حق ملے گا اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی یا اس کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو اور پھر بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہو پڑوسی کے ساتھ بسروکی کرتا ہو رشتے داروں کے ساتھ میں بدخلاقی سے پیش آتا ہو مال اور جان اور عزت کے بارے میں نقصان پہنچاتا ہو اور یوں ہی چھوٹ جائے اپنی تاجد کی وجہ سے اپنے ذکر اور تلاوت کی وجہ سے کہ برابر جمعہ کو سورے کا پڑھتا تھا رات کو سوتے وقت خلا پڑھتا تھا برابر وظائف کا اہتمام کرتا تھا اور باقی سارے لوگ کس طرح تسروکی کرتا تھا نہیں عورت کے بارے میں حدیث میں آیا تھا کہ عورت تاجر کی نماز پڑھتی ہے صدقات کرتی ہے اور مشہور ہے اس کے لیے لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے آپ نے فرمایا اللہ خیر یا, من النار, یا النار اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنمی عورت ہے صدقات پھر بھی جہنمی کیوں بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتی ہے ہاتھ افائی بھی نہیں زبان سے زبان چھوٹی چیز ہے ہاتھ ہڈی توڑتا ہے اور زبان دل توڑتی ہے بعض اوقات زبان کے زخم زیادہ گہرے ہوتے زندگی بھر رہتے ہیں اور بعض اوقات ہاتھ وہ نقصان نہیں کرتا ہے جو بات کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کی عزت خراب کرتی ہے ہاتھ زندگی میں اس کو نقصان پہنچا پاتا ہے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن آدمی مر جاتا ہے جھوٹی تہمت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو برا سمجھتے جب کہ وہ ایسا نہیں تھا اس نے غلط کام نہیں کیا لیکن تہمت لگا دینے والے نے مزاق میں یوں ہی بول دیا اس کے بارے میں بے احتیاطی کے ساتھ میں اور لوگ اس کے بارے میں سمجھتے رہے کہ وہ غلط آدمی تھا یا وہ غلط فور تھی تو قیامت کے دن بدلا ملے گا چاہے عزت کے بارے میں کسی کے بارے میں یون بے احتیاطی سے کچھ بولنا نہیں چاہیے کسی کا مان بڑنا نہیں چاہیے جو ممکن ہو کرنا ضروری نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آسانی سے آدمی کر سکتا ہے لیکن کوئی چیز آسان ہو اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح آسانی سے کسی کا مال چھین سکتا ہے ڈرتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا کمزور ہے مجبور ہے لیکن آسان ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح بھی ہے تو ہر ممکن چیز کی نہیں جاتی ہے ہر ممکن چیز آدمی کرے صحیح نہیں ہے کر سکتا ہے تو کر دیا کون کیا بگاڑ لے گا نہیں آج ابتدار ہے کل سب چھیننے والا ہے صرف اللہ کے پاس اختیار ہوگا اس دن کیا یہ جو ہریش ہے سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن قصاص ہوگا قیامت کے دن بدلہ دلایا جائے گا تو آج اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو آدمی اس بارے میں سوچے اللہ سے توبہ کرے بندوں سے معافی مانگے حق اگر کسی کا لیا ہے اس کو حق دے یا اس کو راضی کر لے اس کو راضی کر دے اگر وہ راضی ہو جائے معاف کر دے تبھی چلے گا لیکن زبردستی راضی نہیں واقعی راضی ہے نا آدمی بعض اوقات بہنوں کو حصہ نہیں دیا جائیداد میں سے تم لوگ راضی ہونا ابھی ہو کیا بولیں گے تعلقات باقی رکھنے ہیں ٹھیک ہے رکھنے راضی کب ہیں جب آپ سارا ان کے سامنے رکھیں بولے اب تم دینا چاہو تو دو لینا چاہو تو لو اب بتائیے چھوڑیں گے لیکن آپ کھا گئے پورا اس کے بعد میں بول رہے چلے گا نا تم نے چلے گا واپس تو آنے والا نہیں تو گیا نہیں گی. اب یہ گیا ہے تو رشتہ داری بھی کیوں خراب کریں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو مجبوری کی بات نہیں واقعی ایسا کہ انسان پیش کرے ایک اور حدیث میں ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان شاء اللہ ہم نماز کے بعد وہ حدیثیں دیکھیں گے جو اس سے بعد آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں ظلم و زیادتی سے بچنے والا بنائیں اور ادا کرنے کی تو بھی پتا بنوائیں اپلحری یہ ایسا کے بعد آج سے اپنی کی آخری نشست ہوگی پہلا ایسا کے بعد بھی آپ لوگ صرف رکھیں بات کرتے